یا آمنو ان تتقوا الله اے ایمان والوں اگر تم اللہ سے ڈرے یجعل جہاں فرقان تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا یعنی غلبہ اور فتح عطا فرمائے گا ایک ہی شرط ہے ان تتقوا الله اللہ اتنے اخبارات میں کالم لکھے جاتے ہیں اتنے سیمینار ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی پستی کا کیا علاج ہے لیکن وہ کتاب جو الہامی کتاب ہے وہ کتاب جو سچی کتاب ہے وہ کتاب جو اللہ کا کلام ہے وہ ایک ہی نکتہ بیان فرماتا ہے ان تب تقل بس یہ چیز آ جائے تو مسلمان کی شکست ابھی فتح میں تبدیل ہو جائے اگر تم اللہ سے ڈرو وہ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا فتح نسرت فرقان ایسی فتح کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد باطل کے لیے کوئی گنجائش اور جگہ باقی نہ رہے آئن کم سئی آتے اور وہ تم سے تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا وہ یگ فرقم اور تمہارے گنا بخش دے گا والله اور اللہ بڑے فضل والا ہے اللہ ہمیں بھی اپنا خوف تقوا پرہیزگاری عطا فرمائے تقوا اور پرہیزگاری کے حصول کے لیے ختم قادری شریف بھی ایک ذریعہ ہے جس میں جب اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ورد ہوتا ہے تو اللہ کے ناموں کے ورد کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں اور جب یہ ورد ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو یہی تصور ہے کہ جب رب العالمین دیکھ رہا ہے تو اسی سے ڈرنا اور تقوی اور پرہیزگاری کا اختیار کرنا ضروری ہے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ تقوی اور پرہیزگاری مل جائے تو انسان کے لیے تمام نیکیوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے وہ اور یاد کرو جب یم کرو بیکل ددین کا فرو جب کافروں نے آپ کے ساتھ فریب کرنے کی کوشش کی لیوس بی تو کا انہوں نے یہ پلان بنایا کہ آپ کو وہ قید کر دیں آؤ یقتلو کا یا وہ آپ کو شہید کر دیں آؤ یو کا یا وہ آپ کو مکے سے باہر نکال دیں ملک بدر کر دیں تو ہجرت سے تھوڑی دیر پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کافروں نے ایک مقام پر بیٹھ کر میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے باہر نکال دیتے ہیں تاکہ مکہ مکرمہ میں ان کا دین نہ پھیلے تو ابلی سے لائن وہ شیخ نجدی کی شکل میں آیا حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے شیخ نجدی سے مرادی ہے کہ نجد کا اس کے حلیہ پہنا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ میں نجت سے آیا ہوں انسانی صورت میں آپ کے مشورے کے لیے آیا ہوں تو ان کافروں نے یہ سمجھا کہ یہ اہل نجت کا کوئی سردار ہوگا تو ابلی سے نے کہا کہ یہ مشورہ ناقص ہے کیونکہ یہ جہاں بھی جائیں گے ان کی زبان میں وہ تاثیر ہے کہ وہاں لوگوں کو مسلمان کر لیں گے اور پھر وہ مکہ پر حملہ کریں گے تو انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں ہم انہیں قید کر لیتے ہیں اور رسیوں سے باندھ کر کسی پیخانے میں ڈال دیتے ہیں تو ابلی سے لئین نے کہا یہ مشورہ بھی ناقص ہے اس لیے کہ ان کے صحابہ کرام ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ جان کی بازی لگا کر انہیں چھڑا لیں گے تو کہا کہ پھر ہم انہیں شہید کر لیتے ہیں تو ابلی سے لئی نے کہا کہ اگر تم انہیں شہید کرو گے تو ان کا قبیلہ بنی ہاشم تمہارے خلاف جو کھڑا ہو جائے گا ابو جہل نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اکیلے شہید نہیں کرتے بلکہ ہر قبیلے سے دو دو جوان لیتے ہیں اور پھر اس طرح ہوگا کہ ہر قبیلے پر قتل کا الزام ہوگا تو بنی ہاشم ہر قبیلے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور وہ دیت پر راضی ہو جائیں گے وہ اور وہ فریب کر رہے تھے اللہ اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا فی خیر کی اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان مبارک کو انہوں نے گھیر لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کر انہیں اپنی چادر اوڑا کر امانتیں دے کر اور فرمائے صبح یہ امانتیں دے کر آ جانا اے علی کافی تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے اور آپ نکلے سوریا سین شریف کی تلاوت کی اور ایک مٹھی خاک کو لے کر کافروں کے سروں پر ڈالا وہ ایسے اندھے ہو گئے کہ آپ انہی کے درمیان سے نکل گئے کافروں کو محسوس تک نہ ہوا وَإِذَا تُتْلَا عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں قَالُو وہ کہتے ہیں قد سَمِعْنَا ہم نے سنا لَوْنَ شَاءُ لَقُلْنَا مِسْلَ هَذَا کافر قرآن پاک کو بہت آسان سمجھتے کہتے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لو نشا اگر ہم چاہیں لقلنا مس لہذا اس کے جیسا کلام ہم بھی کہہ دیں ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہماری توجہ صرف نہیں ہے ہم چاہیں تو کہہ سکتے ہیں تو قرآن مجید فقان حمید نے کئی مقامات پر انہیں چیلنج کیا کہ پورا کلام دور کی بات ہے دس صورتیں پھر فرمائے ایک صورت اور ایک مقام پہ فرمائے ایک آیت اگر اس کلام کی مثل بنانے کی طاقت رکھتے ہو تو بنا کر دکھا دو یہ اللہ کا کلام ہے اس کی نقل ہو ہی نہیں سکتی الا اللہ الاولین یہ تو صرف پرانے لوگوں کی قصے سے کہانیاں ہیں یہ کاثر کہتے ہیں پھر ایشا فرمایا و عز اور یاد کرو جب اولما کافروں نے کہا اے اللہ ان کانا ہاضہ حقم ان اگر یہ دین تیری طرف سے سچا دین ہے اور یہ رسول سچے رسول ہے اور یہ کلام سچا کلام ہے اور ہم تو نہیں مانتے تو پھر اے اللہ تو تاخیر کیوں کرتا ہے فم تر علین خجا گوتم تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما ابھی بھی آزابن علیم یا ہم پر دردناک عذاب نازل فرما مسلمانوں کا مزاح اڑانے کے لیے کہ اگر ہم سچے لوگ نہیں ہیں تو پھر ہم غلط ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا سبحان اللہ ارشاد فرمایا وما كَانَ کا لِيُعَذِّبَهُمْ آز فِيهِمْ کرتو تو ان کے ایسے ہی ہیں کہ ان کو تباہ کر دینا چاہیے لیکن فرمایا اللہ تعالی انہیں عذاب نہیں دے گا کیونکہ آپ ان میں جلوہ افروز ہیں آپ رحمت للعالمین ہیں ہے حضور کی آمد کے بعد کافروں پر اجتماعی عذاب نہیں آتا انہیں ڈھیل دی جاتی ہے وما كَانَ کا مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اللہ تعالی انہیں عذاب نہیں دے گا اس وجہ سے بھی کہ ان میں بعض مسلمان ہیں جو استغفار کرتے ہیں ان مسلمانوں کی وجہ سے بھی عذاب ٹل رہا ہے پتہ چلا اگر کسی محلے میں گنا ہوتے ہوں اور کوئی نیک آدمی رہتا ہو تو اس کی نیکیوں کی برکت سے بھی عذاب ٹل جاتا ہے حدیث سے میں فرمایا ایک نیک آدمی کی برکت سے چالیس گھر دائیں چالیس گھر بائیں چالیس گھر آگے چالیس گھر پیچھے اللہ تعالی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے تو جب نیک آدمی کی برکت سے اتنا فیض ملتا ہے تو خود اس کے گھر پر کتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہوگا اور خود اس پر کتنا کرم ہوتا ہوگا اللہ ہم سب کو نیک بنا دے وما الحم اللہ, يعذبهم اللہ ان کے کرتوت تو ایسے ہی ہیں انہیں عذاب دیا جائے فرمایا اللہ تعالی انہیں عذاب کیوں نہ دے وہ عن عسجد الحرام یہ لوگ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں وما کانو اولیا حالانکہ انہیں اس چیز کا حق نہیں ہے ان اولیا اہ المتقن مسجد حرام کے متولی وہی ہو سکتے ہیں جو پرہیزگار ہوں تو یہ گناگار ہو کر مسجد حرام پر قبضہ کیے ہوئے یہ مسجد حرام کے متولی نہیں ہو سکتے وہ اکثر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں ہم طواف کرتے ہیں حج کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں وہاں پر ہماری عبادت ان کی عبادت کا کیا انداز ہے فرم وما کا نسولا تو ہوں ان کا طواف ان کی نماز ان کی عبادت بیت اللہ شریف کے نزدیک صرف کیا ہے اللہ مکا و تصدیہ دیا سیٹی بجانا اور تالیہ مارنا مکا سیٹی بجانا تصدیہ دیا تالیہ مارنا کافروں کا یہ انداز ہے کہ وہ سیٹیاں بجاتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں پرانے مجید فقان حمید نے اس وجہ سے کافروں کی مذمت فرمائی اس آیت کے تحت مفسرین نے فرمایا سیٹی بجانا اور تالی بجانا حرام ہے لیکن مونٹیشری سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک اور کون سی تقریب ایسی ہے کہ جہاں پر تالی نہ بجائی جائے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس ناجائز کام کرنے سے محفوظ فرمائے فرو پل آزاب ابھی ماں پس تم تک اذاب اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے فروخور اموالہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں کیوں خرچ کرتے ہیں لیا سود ان تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں آج بھی یہودی عیسائیوں میں سے جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اربوں ڈالر سالانہ اسلام کے خلاف خرچ کرتے ہیں پس ان قریب وہ مزید خرچ کریں گے سمتون والی حسرت پھر انہیں موت آئے گی اور یہ خرچہ ان کے لیے حسرت بنے گا ثم یوگ پھر وہ شکست کھا جائیں گے اور ایک دن مسلمانوں کو فتح و نصرت ملے گی والذین کفرو الى جہنم یوش اور کافر جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے لی اللہ ضلع من امین تاکہ اللہ طیب میں سے خبیص کو الگ کر دے طیب معنی مسلمان خبیث سے مراد ناپاک یعنی کافر منافق تو جنتی جنت میں جائیں گے اور ناپاک جہنم میں جائیں گے تو وہ الگ الگ ہو جائیں گے خبیسا بادہ الا بعد۔ اللہ تعالی ایک خبیث کو دوسرے خبیث کے اوپر رکھے گا یعنی فرمایا کہ جب جہنمی جمع ہوں گے تو وہ پہلے جہنم میں نہیں جائیں گے پہلے وہ جہنم کے کنارے انہیں جمع کیا جائے اور ان کے ڈھیر لگیں گے پھر فرمایا فیار کم پھر اللہ تعالیٰ ان کا ایک مکمل ڈھیر بنائے گا فیا جہان لہو فی پھر ایک ساتھ انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا الاحمل الخاسرون یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما